محنت تاریخنا منل بیت داغلہ پال طرحین سیننے دے تکہ مکیز کسو دار میں سائید رہجی منل طرح کے پلار کے واں اپنے نام دا طرحین سیننے دے پلار دے لکچر بیت کی نہیں ہم حاصل من منت شان تلیفت کی وحکم دادم جواز و سکاری بائیں اور دائیں حال اگر ہم نے ایک کالا کنا خرچ اتا ہے کا نے بائی دائیں بائی دائیں اہل نے کہا کہ ہم احرام پہ ہے سی اور مناہی حج ہے نوہ فال کے ورشہ علاوہ یہ کمرہ کروا جاے تم کے بعد سر حج میں نقدے عبادت ادا نقدے مقام مکہ مکہ تک پرما تو واحدی تقسیم کرے سلام ہی عطا ہے اللہ ہم شو من من تو مطلب اللہ تبار سورت دے میرے چیدہ معلوم چیدہ حضایاں او بدنید حرم دی خدا سنب تلکہ دا مرن اکری دی لیمی حرص پا حوالما دا خالب غنفائیت رہو رشعار و مسلطن امام انگوی چیشعار مکرو دیو دا مسلطن بے حاضر دامتن منتوام ملعا دیو دا بیو سبت تا ما اغاہبت لیو دا ہیو مسبت لیو دا, دا ہیو دا ان يكون مسط شاع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال النبي صلى الله عليه وسلم مسلم او فندكند حق يطاب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم علاقتي هر عقل تعطوب بهبند النبي صلى الله عليه وسلم قام فيها متقدمون من السلام لم ولو وطئ جديد المسلمين او صرفنا مخ سواء لا هي باي تاب ابن حلس بحثتے کہ نتی حیا دل <سؤال> ولی لان تہابی اللہ <سؤال> کو کہا امام تہوی چارند مذاہب کو بہاانی لازمہ ب مذهب حنیفہ خصوصا تو مذہب ما بارہ نے کا عالم دے ذکرہ امام تہابی زائم الاحناف عالم کو کہا ثابت با اثر شار کے کم دن دیر سے ہم ثابت نے علاوہ صحت کے اگر دام اس کی طرح ولا کونه متضمن صحیح بخاری کی کیا کہ ولا کونه کتاب نہیں ہے ولا بلغ مسدد نبی ر کر امام بارہ کا اساس ہے قران نے لیے ہیں اساس مسدد مسدد نے عبد خالص والا انما قرہ ما قرعوا لاون یہ کا من حالات حال کا معنی اگر چاہتے ہیں قران نے مسنا چارنا سبب کا ذکر لکھے تو سمجھنے زمن دیو میں حد تحارال چکن ا بچا حسین بدر کے مت کے سامنے ا بچا دار زمانو خاص اللہ جب وہ حالات کی گڑی نہ اسے شاید میں چاہتا ہوں لذا ال حد ا کو لینے کے پر سنت ماں بہن ف عالم ومذایذ وہ کہاؤ بہن حسین کو مزایذ ماہ بہبا امام تعویلہ وقال اللہ نے وادر کے لے گیا نوں بیچات بیچات سنان نہیں بیٹھا گیا यस अनु दिशार्थ रद्द जाय जो ताने दिशक्ति सारा दिनेमन भूवरेषी हेवान बाबा कैद रद्द बबकी बिशप्र चढवान या भूवशिमान अवजहा पति करेशावजहा तद दर्शिते बारिकातन मकमचे दिलाटे बेत चदाव मलासे भी दिते रखे में चालू अरे आताताना नारिन मुखमारे तोला करनो अदलो काला कालाना नारिन जौरया नारो मित्र नारो मित्रानी आणि इतवारी जिमापना टांगरवा होला करगन ने जसन जने हेडे दिसे हाले लागलो मुखामार बिरजम تو باث بلاک مقامات کی درس و جاث اور دثنے اور درس و ثوریاں درس و حاوی کی بہن کی وضاحت دیں یہ فرمایا تھا جان نے کہ کلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تصرباب داد حاجی عاشر روانہ ہو گئے وہ یادتن ہو نہ وہ یادتن ہو نہ کلاں دتن ہو نہ فَتَنَمَا رَجَلٌ أَبُونَ آدَبُونَ دَنَوْدَنِ بِهِ سِرَاعَ سِرَامَ فَطَّلَ الْأَسْمَانِ ثُمَّ قَال لَهُ دَاهَا وَشَرَحَا تَرْمُتَلَ <سؤال> نَبِي رَسُولَ وَأَجْلَغُنَا قَضَايَا وَثَ إِشَارُ كَلَامِ وَأَهْدَاهَا بِدِقَلِ وَلَا تَوْبَ كَرْبَالِي أَهْدَامَ انَذَرِ وَادِ كَرِ طَلَا تَوْبَ كَسَجِ رَنُهُ بَانِي وَمَا حَرْمَانِ شَوْكَان وَهَدَّلُ مُذَ ابْنَ مَسَلَ بلب سے لگور ہے حدایبان چیزیں پر جلادر چھو نے تحدید عمرے سے کل روانہ چاہی محرم کر دی یہ چا ہداوی نے کہے وہ سو کرے چا ہدایا نجہلال شی دیوا محرم کر دی ارتقاب دہے مناوی سر منافری بلے دا رک کے باغمان لکر س دغر و محرم نوحرام شاغ نگر جی نو ہر شاغ ماغل <سؤال> خبر گلائے جی ڈنو دو دو پارا دانگی دو پارا. و اغبرن اغبرن ان نہال موجود جہاں ما دا دا دا احرام و و و و جماجی من سبب بابے مسنت مت نہیں ہو یہ تو نظار موری پروات اللہ ہو مت نمک اب دیکھیے لیس ہو راوی دیم اب نکی دم اب لاہ اگر کے راوی عبد شہا کو دریم راوی قاسم لے میں دا اتلاف پسند را ہم کہا جا آر بطل تو قلائدہ حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدک رواب دا قوائد مطین منکہ اکر قلائدہ حج یہی اگر دا وقتی نسی غد مزاری و اندکی سی غد مازی دا اگر دا حج یہی ودن دا حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطن تو دا سوچ پہی کے لئے قوائد معلومے ثم ثم او مدنی کی کی موجود ثم تھے کبزت عمر رحم جائز تھا فزلت دا چاچ اوپر نیچے لمنا پپن دا, دا آسمان خدا <تصفيق> اللہ جل و اعلی صلی اللہ علیہ وسلم علی عبد اللہ نبی بدر بن حسن انا من ا علی دا پتوڑا من ا حج خر ما علیہ حرام سے قدمانے کم جنن جہالمی کی پہاڑ بہندے محرم کو غرزے دو اگر تکاب دہری مناہی جہرام بڑے تک حتا ان فرح یحو جدا اگر حلال چھنا لبے حلالی کی انہیں نہیں پھرتا ذکر کا اگ امر تو کا راز دنیا سے کما کر نہ باس اذنہ نہ باس روچوں فتوی کی دا سینہ نہ زکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غرے محرموں انا فقتل تو وانا فقتل ما برادر نے ہراایا انہیں میرے سامنے پلال زانی ثم تقل دار سے تجھ مصلاہ دیے ہیں من تقل دل قلانے دیے ہیں ثم قلنا رسول اللہ بھیجے ہیں بھیج لو نہ وا چون نبی رسال مارے تو پلال زانی ثم باذ بها ما ابي الظر بنے رسال مارے تو چہ اعلی اگر فرحتا نہیں رضی حتا خض غایا نہ دے نہ فقط نہ ہے من حرام اس کا دار ہے حتا در غایا جما با حرمت ترنہل ہے حرمت جواب دے کر کہ اذا حتا غایا نہ تنلا غایا منثلا درے در علماء نے کہتا غایا نہ تھی کہ کی منتہی ایلن نحر دانشت دے مصل دا دے اگا خرمتی منتحیا ایلن نحر اگا من فیدے اگا دلنہ فیدے اللہ میں سینگا زکر فیدے امار مارا شد احمدیم کی امار اللہ میں سیندی چی دا اللہ میں سیندی دا غایا کو حتا خرد فات غیر ہے جید کلتا پارت تابید لازی نوز تے قبل النہر لا بعد الحدیث میں مرتبہ قبل النہر ہادی حضرت حدادہ نے کل الغائرہ دے مارا سجدہ فرمات مستحید بعد رسول محمد رضی اللہ پر کہلا حداد فارو دوام دے استمرار عطا تشنش فرمات بالکلیہ نہ قبل النہر اور بعد النہر